طبی دہشت گردی کا توڑ اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر مہربان ہے بھائیو کیا آپ حجامہ کے بارے میں جانتے ہیں یاد رکھیں اس میں ذرہ بھر مبالغہ نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی علاج کے طریقے ہیں وہ جدید ہوں یا قدیم حجامہ ان سب میں افضل سب سے بہترین اور سب سے مؤثر ترین ہے ہجامہ ہمارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اور سنت اعمال وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے بندو کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں ہجامہ ایک نعمت ہے بڑی میٹھی نعمت ہجامہ ایک خدمت ہے بڑی آرام دہ خدمت ہجامہ انسانیت کو نفع پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بہترین ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں نے جو محاذ کھولے ہیں ان میں ایک طبی دہشت گردی کا محاذ بھی ہے عراق اور افغانستان میں اس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں مسلمانوں میں زہریلی مضر اور ناپاک دواؤں کو عام کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں حجامہ کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہجامہ زہر کو باہر نکال پھینکتا ہے